بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین و والسلام علی علیہ سید المبیا بلمسل قالل تعلیٰ و تبارہ فی القرآن المجید والفرقان الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ماصل یونفکون ام وی سبی کما صلحبن فلمی شاہ و حب لمن راسع اللہ واسم اللظین اذا لہم اجنحم و معروف و مافرت یازا و اللہ غنی یاف کالا سے و مث واب فراق درون ع شا کسب و اللہ مسل غا د تصبی تمن الفُسن کم صل جن كم صل جنت, جَنَّتٍ وطن اصابہ وابل فل فین فعلم یوسبہ بابل فتل و اللہ بل بص آحا دم انتقل لہو جن تم من نقیل و آنا بن تجری بن تہت الحاد لہو فیحہ من کُلِ ثمرات و اصاب ال کے برو و لہو ذریعۃ تو آفا و اصابحہ اے سارم فیح یا فکن بات ما کسب تم و مماخرال فکون تنفک و لستم بے آزی اللہ فيه وعلموا ان توفی و علوم غنی اشطانو یافقرہ و یام رکم بل فحشا و اللہ مغفرتمن و فتلا والله واسع عليم يوت الحكمه من يشاء ومن يوت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فاين الله يعلم وما للظالمين من انصار ان و تحفوا و طوطو حل فارا و خیر الفاط خبیر و ماتن فکو من خیر فل فکم و ماتن فکو نا بچا و ماتن فکو من خیر وفل وان تم لا تسلمون فعیم اللہ بہلیم اللَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْلَنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وا دل نل تب قرآن کال اللہ و تبارا کافی شانی بہی مخبرم وا ملابی یا تسلیم وسلام علی گیا رسول محبوبہ السلام السلام علیکت العاشقی وعلیٰ علیہ شا بیا محبوب رب العالمی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجت الكریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہات بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم وصول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیجو مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مکاں سیاح لامکاں سید ان سجاں سر ور لالہ رخاں نی ر تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ قطمائے دوراں سر خیلِ زہرا جمالہ جلوائے صبح اظلم نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بت رازدار راز ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتباء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الباقہ سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہی کے ذمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالی جلا شانو کی بارگاہ میں بسمی بس میں قلب دعا ہے کہ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے شاد فرمایا مسل الزینہ یونفکون ام والَََ فی صبی اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کا مسل حبا ایک ایسے دانے کی طرح ہے امب تب آسنا بلا جس نے سات بالیں اگائی فی کل سم بولا تن تو اور ہر بال میں سو دانے ہیں وَلّہ یدائف المََ یا اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے دگنا کر دے و اللہ واسعم علیم اور اللہ تعالی وسعت اور علم والا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا جس طرح زمین کی کوکھ میں کسان بیج رکھتا ہے پھر اس سے سات بالیں اگتی ہیں اگاتا تو اللہ ہے یہاں دانے کی طرف اگانے کی نسبت کی گئی یہ نسبت مجازی ہے تو ہر بال میں سو دانے ایک بویا سات سو مل گئے اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک خیرات کرو گے اللہ سات سوتا فرمایا اور فرمایا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں ایک لائے گا تو میں دس گنا دوں گا یہاں فرمایا کہ سات سو گنا اللہ چاہے تو اس کو بھی دوہرا کرتے اس کو بھی دو گنا کرتے اور ایک تیسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتے کہیں فرمایا دس گنا دیتا ہے کہیں فرمایا سات سو گنا دیتا ہے کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا جر دیتا ہے اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے دوسری بات علماء فرماتے ہیں یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی مٹھا ہوگا جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے کسی کو دس گنا کسی کو سات س گنا اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا اور تیسرا قول مفسرین اس عصاط کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت پہ منحصر ہے کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے مثال کے طور پہ ایک شخص کروڑ پتی ہے وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو دو روٹیاں دیتا ہے اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے وہ بھی راہ خدا میں دو روٹیاں دیتا ہے اور ایک جس کے پاس کل کائنات دو روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں فقیر آ گیا اس نے بھی دو روٹیاں دے دیں تو دی تینوں نے دو روٹیاں لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے تو پہلے کو اللہ دس گنا دیتا ہے دوسرے کو سات سو گنا دیتا ہے اور تیسرے جس نے ساری کمائی لٹا دی اللہ اس کو بغیر حساب کرتا ہے تو کہا جس طرح زمین میں تم کوئی بیج بو تو وہ سات سو گنا اس کو اٹھاتے ہو ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کرو گے میں سات سو گنا تمہیں عطا فرماؤں گا اور اللہ چاہے تو دو گنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ شانغ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی امام ترمزی نے روایت نقل کی ہے آکا کریم علیہ السلام نے شر فرمایا علتم سرز کا فی قبائ اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے اور امام کرتبی نے الجامعل احکام القرآن کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کھیتی باڑی کرنا فرض کفایا ہے اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کھیتی باڑی کریں یہ فروض کفایہ میں سے ہے اللہ یون فکون اموالح فی سبیلّہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سم اللہ بے ما ان پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے منم ولا اذا احسان جتلا کر اور نہ عذیت دے کر جو راہ خدا میں دے دیا سو دے دیا یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرا برباد کر لیں من اور اذا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا احسان بھی نہ جتلایا جائے اذیت بھی نہ دی جائے اذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے مدد کی اس کی تو یہ اس کو اذیت دینے کے متعدف ہے بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی سکل اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی کہ یہ بھی اس کی اذیت کا باعث ہوگا تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں پہلے کہا کرتے تھا نیکی کر دریا میں ڈال اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی عید پیکج بھی دیا تو پھر سات آٹھ اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو تمسر کرتے ہو اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجرو نہ ہو تو نہ من اور نہ اذا کسی طرح سے ان کی اذیت کا سامان نہ بنو لہوم اجرم اندا رب وہ لوگ جو اذیت اور احسان جو تلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو معروفر تن خیر باضا اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہو اگر تم کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کر دو تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد عذیت لگ جائے اور تم اس کو ازادو اور تکلیف پہنچاؤ واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالی غنی اور حلم والا ہے یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعذاب ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور عزا دے کر عذیت پہنچا کر کل لذی مالہ مالہو ریاء الناس عذیت دینا اور احسان جتلانا صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی ججر و ثواب نہیں ہے تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا یعنی اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال اس کی مثال اللہ تعالی نے دی کہ فماسالحو کا ماسال صف اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے ایسے چٹان کی طرح ہے علیہ ترابن جس کے اوپر مٹی پڑی ہو فاصاب ہو تو اس پر زوردار پانی پڑے می بن سے فا کا ہو سلدا تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے اب مٹی پڑی تھی لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی تو جو ریا کاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس اس کو سے بیان کیا گیا کہ اس کی زاد پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے اور کل قیامت کا دن موسلا دار بارش کی صورت میں ہے اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا جس کا چٹیل چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے ناما مال کے اندر ریاکاری کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نام اعمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ کیا لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تو کل قیامت کے دن نامہ امال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی ریا کاری کو شرک اصغر کہا گیا کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریا کاری کے علاوہ یہ چھوٹا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے کسی اور سے داد لینے کے لیے کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید ایک عالم کاری اور ایک سخی تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو, تُو نے جان قربان نہیں کی لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا لوگوں کو سنایا ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں تیری شہرت ہو تیری عزت بڑھے وہ بڑھ گئے دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا بڑا اعزاز دیا بڑی تقریب دی میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں دیا تھا لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری وارگاہ میں پیش کر دی دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاک ہے تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا مجھے اس کا صلح اور اس کی جزا دی جائے اللہ تعالیٰ اشارت و مائدہ تُو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تیری سخاوت کی دھوم مچے تیری سخاوت کی دھوم مچ گئے تجھے سخی کہا گیا تو بڑا سماجی کارکن کہلایا لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی تجھے میڈل بھی دیے گئے تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا تجھے سخی کہا گیا نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے تو اس فرمایا کہ سخی بھی شہید بھی اور وقاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ شان شاہو نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلا دار بارش برسے تو وہ گرد ختم پتھر کا پتھر اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نام اعمال میں یہ یہ نیکی ہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ناما میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی پھر ڈاڈا پشتاوا ہوگا و اللہ اللہ القوم دل کافرین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَمَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ مُبْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں مقصد رب راضی ہو جائے مقصود یہ ہے وَتَسْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل جمانے کو کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے چونکہ مال کا خرچ کرنا میں نے ارز کیا کہ نفس پہ بڑا شاخ ہے لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے لیکن اس کا مقصد اگر رضاء لاہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے ایک حض اور ایک لطف ملتا ہے اور وہ اس عبادت کا خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں تو پھر وہ اور کرتا ہے تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے دل تصویر پا جاتا ہے دل استقلال کی دولت پاتا پا ہے پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا حضرت سید نصدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا آقا کریم نے پوچھا اب کہتا لیہ لکھا یا اب بکر ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو کہا اب کہو لہم اللہ و رسول حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں میرے گھر بھی آپ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں اللہ یہ ہے وہ استقلال جب یہ آیت نازل ہوئی نا منزل لذی یکرد اللہ قردن حسانہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضورﷺ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضورﷺ کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے اللہ اکبر کیسی اس کی کرم نوازی خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو اللہ اکبر یہ اس کی کرم نوازی غریب کے لیے بھی آزمائش ہے اس کو غربت دی وہ صبر کر کے دکھائے اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی باقی جس طرح آزائے دوسرے لوگوں کے ہیں میرے بھی ایسے ہی ہیں میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے گھر کے کباڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جا ان کو بھی تلاش کر ان کی بھی جھولی بھر کے جو آگے ہیں ان کو بھی دے اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا ان کو بھی جا کے دیکھے یا تیرے مالمین دونوں کا حق ہے لسائل بل محروم سائل کے لیے کہ اور محروم کے لیے بھی اللہ اکبر تو ابو دہدا نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے سات سو کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں اور درخت بھی سات سو اور کل کمائی ہے بھی یہی وہی باغ ان کا تھا اس میں ان کی رہائش تھی بچے بھی تھی اب اس کے قریب کھڑے ہو کے واقع اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سو دے کے یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت دہدہ اخرجی اے دہدہ کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آجا یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا یہ ہم نے اللہ کو کرزے میں دے دیا اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدہ آگے ہم کس مکان میں جائیں گے آگے کوئی انتظام کیا ہے بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا بچوں کو لیا باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے را با کا یا دہدا نے بڑا نفے والا سودا کر لیا ہے بڑے نفے والا سودا کر لیا ہے یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی بلکہ دل قرار پاتا ہے تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی اور جب رائے خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں اور روح رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نورو نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی ہے اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے وہ تصبی تمن اور اپنے دل کے استقلال کے لیے اپنے دل کو ثابت کرنے کے لیے جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کا ماسال جن تن اس خرچ کرنے کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے بے رب و تن جو اونچی جگہ پر ہے و بلن جس کو موسلا دار بارش پڑی اونچی جگہ پہ محلے کو اور بارش بھی موسلا دار فعت او کو لہا تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا اس کی مثال جس نے تصویط قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا فعلم یوس سے بہا اگر اس کو وہ موسلا دار بارش نہ بھی پہنچے فتع تو اوس کا پڑنا شبنم کے قطروں کا گرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہوگا چونکہ وہ ایسے پوائنٹ پہ باغ اگا ہوا اونچی جگہ پہ ہوگا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا و بما بے ماتامل اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا وہ پتا پتہ ہے کون کس نیت سے اس کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ ایا واد دو احدکم ان تکونا لہ جنۃ من و عناب تجری من تحتها الانہار اب پھر اس کی مثال پیش کی جانے لگی ہے جو ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو اپنے مال کو پیش کرتا ہے مال بھی ہاتھ سے گوایا اور فائدہ بھی کچھ نہ کیا۔ اس کی مثال دی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے یہ استفام انکاری ہے یعنی کوئی پسند نہیں کرتا کیا انتک نہ لہو جن کہ کے اس کا ایک باغ ہو من نخیل و آنا بن کا اور انگوروں کا تجری من تہتے حل انہار اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں پانی بھی وافر ہو لہو فیحا من کل سامارات اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو وہ اصابل کی اور جس کا باغ ہے اس کو بڑھاپا آلے وہ بوڑھا ہو جائے باغ جوان ہو گیا بندہ بوڑھا ہو گیا والا ذریا تن اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے ہیں, ہیں آپ بوڑھا ہے باغ جوان ہو گیا اور باغ میں بھی ہر شے ہے پھر کیا ہوا بہا سار تو اس باغ میں ایک ہوا کا بگھولا داخل ہوا فیہ ہے جس بگھولے میں آگ تھی فہ تو وہ باغ جل گیا بندہ بوڑھا ہے بچے چھوٹے ہیں باغ پروان چڑھا ہوا تھا اور ایسی آگ آئی کہ باغ جل گیا بتائیے کی حالت کیا ہوگی بوڑھا ہے آگے باغ لگا نہیں سکتا بچے کام اٹھا نہیں سکتے باغ زندگی بھر کی کمائی تھی وہ جل گیا اسے آسرا تھا اس باغ پر بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی کہا ایسے ہی جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے نیکیوں کا باغ ہے کل قیامت کے دن ملے گا لیکن جب اس دن دیکھے گا تو وہ باغ جلا ہوا ہے تو جس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی حالت وہ ہوگی کہ میں نے ریاکاری کاری کے لیے مال خرچ کیا اور مجھے اس کا کوئی سلا بھی نہ ملا کزا اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو ایک درہم بھی خرچ کرنے لگو تو دیکھو کہ دل میں ریا تو نہیں آ رہی بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے خون اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے اور اس کو یوں ہی نہ اڑا دو بلکہ تم نے مال جیسی متا عالمی ہے اس کے راستے میں تو پہلے اپنے دل کو مخلص کر لو خلوص کے ساتھ ایک درہم بھی دو گے تو اللہ وہ بھی قبول فرمانے والا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ برباد کر بیٹھو یا ایھا الذين आمن اب پہلی بات یہ ہے کہ خلوص سے خرچ کیا جائے ان آیات کے اندر ریاض سے بچنے من و عزا سے بچنے یعنی نہ دکھلاوے کے لیے عمل کرے نہ خدا میں خرچ کرے نہ احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے اور نہ ہی خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا اس کو کوئی کسی قسم کی اذیت پہنچائے ذہنی اذیت بھی اس کو نہ دے اور اب جو خرچ کر رہا ہے یہ اگر کیفیات ہو گئی تو اب خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرے کون سا یا یو اللہ زینا اے ایمان والو انفقو خرج کرو من تیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسب تم جو تم نے کمائیں۔ کمائی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین سے نکالا گیا جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا یعنی یہاں اُشْر کے وجوب پر دلیل ہے کہ جو بارشی پانی سے کھیتی سہراب ہو اس سے دسویں حصہ دینا واجب ہے اور جو ٹیو ویل سے یا خرید کر پانی جس کو لگایا گیا اس سے بیسواں حصہ دینا واجب ہے آج کل کثرت کے ساتھ ذمہ دار اس شر نہیں دیتے اسی وجہ سے ان کے اندر برکت نہیں ہے اور اپنے مال کے اندر جو صدقہ ہے فصل کا اس کو شامل کر کے اپنا سارا مال خراب کر بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دیں اور جنہوں نے کمایا ہے ان کو بھی کہا کہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں اب ذرا غور فرمائیں کہ اس کو, اس, اس کو کہا من طیب آتِ ما کا سب تم جو تم نے کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے وہ راہِ خدا میں دو اس پاکیزہ کی تشریح میں علامہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایک تو عمدہ۔ دوسرا وہ پاک ہو فی نفس ہی پاک ہو مثال کے طور پر مردار ہے اس کو راہِ خدا میں خیرات کرنا چاہو تو خیرات نہیں ہوگی چونکہ وہ پلید ہے دوسرا پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو طیب طریقے سے بکری ہے پاکیزہ ہے اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو ہو سکتی ہے لیکن ہے چوری کی ہے, ہے حلال لیکن جو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا وہ حلال نہیں ہے تو وہ اس کا بھی صدقہ خیرات نہیں دی جائے گی جس طرح کہ رشوت کے پیسوں سے لوگ قربانی دیتے ہیں بڑی عید کے موقع پہ جگہ جگہ ناکے لگے دیکھ کے میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ماجر ہے کہنے لگے آج کل انہوں نے تو قربانی دینی ہے نا تو وہ قربانی جو کسی سے چھین کر یا کسی کا حق غصب کر کے یا رشوت لے کے یا دو نمبر مال سے دی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہے تو یہ بار میں رکھیں طیب کی تشریح کے اندر علماء نے تین چیزیں بین فرمائی ایک حلال ہو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو پھر عمدہ ہو جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کر دو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا تیم الخبی من ہو تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو تن فکون کہ تم خرچ کرو اس کو, تم ہے حالانکہ تم اس کو خود لینا پسند نہیں کرو گے اللہ میں دوفی مگر اس کے اندر اگر تم چشم پوشی کر کے وہ لے لو تو وہ الگ بات ہے لیکن کھلی آنکھوں سے تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگے تو جب خدا کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جو چیز بڑھ گئی اس کو جو ہے وہ خیرات کر دو جو چیز کسی کام کی نہیں ہے اور کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے چل اس کو دے دو کہا جب اس کی راہ میں دینا چاہو تو عمدہ کا قصد کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالو البر حتا تن اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے یعنی دو چیزیں ہیں ایک تم دینا چاہتے ہو ایک رکھنا چاہتے ہو ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کیا جس کا انتخاب اپنے لیے کیا جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے ایک دوست تھا اس کا امیر ترین اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے ساتھ وسیعت نامہ لکھا جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا یہ اس نے وسیعت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا بچے جوان ہوئے اس نے لوگوں کو بلایا بچوں کو بلایا سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا وسیعت نامہ پڑھا ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وسیعت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن کریں کیا کہ وسیعت نامہ ہی ایسا تھا نہ عدالتی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے سارے کہیں ظلم ہوا اولا ماس پوچھا کہا ظلم ہوا لیکن کیا کہا جا سکتا ہے وسیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام العائمہ آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی لیکن وسیعت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا آپ کو ارشاد فرمائیں کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو اسے بھی بلا لو بچوں کو بھی بلا لو بلا لیا گیا کہ میاں وسیت نامہ پڑھو وسیعت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا آپ نے میں پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں کہا وسیعت نامہ پڑھو وسیعت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وسیعت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا لہٰذا سونا دینا بچوں کو رک خود تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی تو کہا لن تنا لرا تنکو مما تو اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو اللہ تو بول تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرت کرے جس کو خود پسند کرتا ہے اور آگے فرمایا اور جان لو ان غنی حمید اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا وہ خود بھی تو دے سکتا تھا لیکن یہ تمہاری آزمائش ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش, آزمائش میں پورا نکلتا ہے اشیتان و یاد و کم الفکرہ مورو کم بالفاشا شیتان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاج کا اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی ویا مور کم بالفاشا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے بے سے یہاں مراد تفسیر فرماتے ہیں بخ لے لو کنجوسی ہے اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لڑائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فہشاہ کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے و یعیدکم ہو یا فتلہ اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا عقل یہی کہتی ہے شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دو اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنو سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم کیا کرتے تھے پھر دیکھتے, دیکھتے دیکھتے ٹوب ویل آ تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا لیکن اب کہیں کوئی کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے سونگو گے تو بدبو دار ہو چکا ہے پانی وافر تھا شفاف تھا کثیر تھا پاکیزہ تھا لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا نہ اس کی فراوانی رہی نہ اس کی تازگی رہی نہ اس کا وہ شفاف پن رہا کیوں اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا اس لیے اس کی رحمیں میں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا تمہارے مال میں خدا کی رحمیں میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی اگر کسی کا مال کم ہوا ہے کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتے ہیں تلک لیام الداو بین بیناس دن پلٹتے رہتے ہیں آج اور کل کیفیت اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا اس کی وجہ ہی اور ہیں اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما گا اللہ اکبر یو تل من میں یہ سات ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر حکمت کا کر دیا وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے مطلب کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے فک یا خیرن کثیرہ اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی اللہ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے عقل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں وما انفت تم میں نافا قطن اور نظر تم نظر اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو بے شک اللہ فعین اللہ یا بے شک اللہ اسے جانتا ہے وما لال من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ان تب دسداک فن اما اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے فنعیم ماہیا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں و ان تخوہ اگر تم انہیں چھپا لو وہ تو تو حل فکارا اور غریبوں کو فقارا کو دو فہوبہ قید اللہ تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے امام راضی تفصیلِ کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت پانچ چھ چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے گفتگو وہ لمبی ہے میں ایک بات طرز کر کے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا دو طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے ظاہر اور کوشیدہ اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں کسی ذات کو دے رہے ہیں تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں غریب ہے بیوہ ہے یدیم ہے تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں اور کریم نے فرمایا سات اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں ایک شخص یہ فرمایا وہ راج و لون تصدا کا بے صدا کا ما شمال ہو وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب پر اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جامع کوثر ضرور دیا جائے گا اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لے تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا دائیں دیاں بائیں کو خبر نہ ہو اللہ اکبر بلکہ علماء اس کی تشریف میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتا نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا اللہ اکبر اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا۔ کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے دار العلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے کسی اور رفائی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے لہٰذا مدد ہو جائے گی واقع کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا اس کو دیکھنے سے باقی بھی واکہ کریم نے میں جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو راج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس اجر بھی سے عطا فرمائے گا تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے دوسرا اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا آگر فرمائے وَيُكَفْرُ مِنْ اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا زہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے نہیں کسی نے دیکھا جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہا اللہ اکبر یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے لسا علی کا اللہ يحدي من يشا. اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیں یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے اپنوں کو مسلمانوں کو بھی لیکن ان کے رشتے دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے تو دل میں آتا یہ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا یعنی زکوۃ نہیں لگتی صدقہ فطر نہیں لگتا اور منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا واجبہ نہیں لگتا نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے غمات ان فکویر فالح سے اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے فائدہ تمہیں ہی ہوگا تمہارا ہی بینک ہے ومات الفکو اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وما تنفقوا من خير يوفى اليكم اور جو مال تم خدا کی راہ میں دوگے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا وانتم لا تظلمون تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا جتنا دیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا للفقراء الذين احسدوا في سبيل الله یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو لیکن فرما تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون لکار وہ فقیر لوگ فی الفی اللہ جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے ہیں اس سے مراد عحسر فی صبی اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں یہ چار سو کے قریب سے آباد ہے تین سو سے لے کر چار سو تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے ان کا نام کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے حضور نے ان کے لیے ایک چبوترہ بنوا دیا جس کو صفحہ کا چبوترہ کہا جاتا ہے تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے حضور کے انتظار میں رہتے آکا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے کسی غزبے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے کسی سرایہ پہ بیچتے تو حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے لیکن مصروفیت کہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ جانو دے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمادی لا یس وہ زمین پر چل نہیں سکتے یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلبا ہیں دین والے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں سب جاہل وغیرہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف واقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں یہ تو غنی ہیں چونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک تھاکے نے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں اور ان کے گھر جا کے ان کی آنت کر کے آئے اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا محبوب تو, تو ان کی پہشانیوں سے پہچان لیتا لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے نا ردی اللہ تعالیٰ انہوں باہر آ کے بیٹھ گئے کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کے گزارا نہیں ہو رہا تھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا پھر ایک سیابی آئے میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے دوسرے آئے میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا وہ بتا کے چلے گئے پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا حضور نے کہا ابو ہرا رہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا حضور بھوک لگی ہوئی ہے پوچھا مسئلہ آقا کا میں بھوک لگی ہے ہاں حضور بھوک لگی ہے مسئلہ یہی تھا کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ پھر وہ روایت آپ الاما سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے اجازت دی حضرت ابو حریرہ فرماتے میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا ابو حریرہ جاؤ جو صفحہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ میں سوچا وہ تو ستر ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا کہا اب ان کو پلاؤ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک کترہ بھی کم نہ میں سمجھ گیا کوسر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا کہا کہ ان سب کو پلاؤ کہا ایک نے پیا پھر دوسرے نے پیا ستر آدمی دودھ پی گئے اللہ اللہ ہاں جناب کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا اللہ اکبر کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا کہا اور پیو اور پیو حتیٰ کہ میں شراب ہوا حضور اب نہیں پیا چاہتا پیالہ لیا استاذم فرمایا یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ ستر کے لیے کافی ہو گیا یہ بھی تو دیکھو کون کا سردار اور ستر کا جوتا پی رہا اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے اللہ اکبر تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے اللہ اکبر کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لا الناس وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے بڑے خوددار ہوتے ہیں عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں سوال کرنے والے ہیں وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا اور بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھائے اور پھر بیٹھے خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا کا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو ہے بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے ہاں علماء نے اجازت دی اگر مرنے کا اندیشہ ہو بھوک اتنی ستائے تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے لیکن ضرورت سے زائدہ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے آقا کریم نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں ان کے بارے فرمایا یہ جہنم کے انگارے ہیں اب اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے جو مال بڑھانے کے لیے فرمایا سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے چاہے تھوڑے کر لے چاہے وہ زیادہ کر لے اس لیے غربت اگر مل جائے اس کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کو مجرو نہیں دے انہیں دینا چاہیے وماتن فکو فیم اللہ علیم اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہزین ینفکون اموالہم باللیل والنہار سرم وعلانیتن فالہم اجرہم اند ربہم ولا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اور وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں دن میں چھپ کر اور ظاہر اللہ تعالی جللہ شان ہو کہ ہاں ان کا عجر ہے اور نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے حضرت علی المرتضی کے پاس چار درم تھے جب آپ نے یہ پڑھا کہ وہ رات کو کرتے ہیں دن کو کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں آپ نے ایک جرم دن کو خیرات کیا ایک رات کو کیا ایک چھپ کر کیا ایک ظاہر کیا کہا کہ ساروں میں میرا نام آ جائے چھپ کر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے ظاہر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے دن میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے دل دل رات میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے اللہ اکبر کہا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوفن علّم ولام یاضنون اور اللہ تعالیٰ جلّا شاہ ن ان کو یہ جر دے گا کہ نہ ان پر کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا قیامت کے دن وہ امن اور تمانیت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ جلّا شاہو کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں رضق حلال اور رضق وسیع عطا فرمائے اور پھر اس کو اس کے راستے میں لٹانے کی توفیق دے دیں اور اگر غربت پہنچی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے اس غربت میں اپنی غربت کو تماشا بنانے سے ہم گریز کریں اور اس غربت میں صبر کریں مومن جب کسی تکلیف میں صبر کرتا ہے فرمایا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اور اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرما اس لیے اگر غربت ہے تو پھر بھی کہیں مالک تیرا کرم جس حالت میں ہوں میرے نیچے بھی تو کئی لوگ ہیں اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سمجھیں کہ آج قدم نوازی ہے میرے اوپر کل کا پتہ نہیں راہ خدا میں جتنی لٹائی جا سکتی ہے لٹا دو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا مال کی گردش ہوتی رہے تو مال بڑھتا رہتا ہے جو مال رک جائے ٹھہر جائے وہ اس متعفن پانی کی طرح ہو جاتا ہے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے